بس اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھیوں صبح نرواشہ اور شکر والی بات المعم الصواشہ باقی تمام خالص خالہ برادر صاحب کا شموچن بار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر تین سو پینتالیس ابلی ترپن ہے تین سو پینتالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس ہے ترپن جو ہے درخت نمبر ترپن ففٹی تھری کا درخت نمبر ترپن ہے دعی صبح کا <coughs> تو دعائیں صبح میں جو ہے ہم لوگ پیراگراف نمبر نو جس میں لفظ نور سولہ دفعہ ذکر ہو چکا ہے وہ پیراگراف ہم پڑھیں پہلے پیراگراف پیر سمرات اللّہ نواں اللّہ کل چودہ اللّہ اس دعا کے اندر تو اسے سے چودہ نمبر نو میں جو ہے دوار نمبر سات ہے آج کے دور میں جو ہے وہ نور عنفی لہمی تمام معذا اللہ تعالیٰ سے نور کے طلب کر رہے ہیں ہاں جی ہاں الحمد علی نور عنفی قلوی و نور عنفی قبری و نور عنفی سن و نور بصری و نور شعری و نورنفی نورنفی بصری و نورنفی شاعری و نورنفی بشری یہاں تک کلاؤں کو پہنچائے ہوں ابھی آگے و نورنفی لاہمی و نورنفی دمی و نورنفی مخی و نورفی ضامع اگر ہو سکے تو یہاں تک پہنچا دوں گا اور آگے انشاءاللہ یہ پیراگراف چل رہا ہے جو کہ نہایت ہی خوبصورت جامع پیراگراف ہے اس میں دعا نمبر سات آج کا جو ہے وہ نورنفی الحمد درخت نمبر ترپن میں ہاں جی تو اس میں یہ دعا کا بھی وہ شروع سے اللہ مجعلی نورن فی اللّہ علی نورنف اللّہ جملے کا ربط یہ ہے لفظ شروع میں دعا کے شروع میں جو اللہ علی کا جو لبس ہے وہ ان سب پر شامل ہے ہر دعا کے ساتھ یہ اللہ چلیہ بار بھی ادب کے لحاظ سے ایک دفعہ ذکر ہو گیا پھر اس واؤ کی درست سے ہوا نورن کے کی درس سے اس جملے کو ماقبل ون شروع والے جو جملے پر عطف کرتے چلتے ہیں اسی سے جوڑتے جاتے ہیں تو وہ کہ پورا جملہ یوں بن جاتا ہے اللہ علی نورن فی لحمی اسی طرح شروع میں تھا اللہ علی نورن فی قلوی تھا تو اسے قلبی پر یہ سب عطف ہوتا جا رہا ہے تو وہ نورن فی لحمی یعنی الحمد علی نورن فی لحمی اصل جملہ پورا یوں ہو جاتا ہے تو نور کے معنی آپ نے پڑھ لیا روشنی کے معنی میں فی می کے معنی میں لاہمی اس میں لہمن الگ لفظ ہے یا الگ لفظ ہے ہاں جی یا جو ہے میرا میرے کے معنی میں اور لہم جو عربی زبان میں گوشت کے معنی میں ہے ہاں جی اور لہمتن گوشت کا ٹکڑا لاہمی کے معنی بن جائے گا لاہمی میرے گوشت میرے گوش میں وہ نوراً فی الحمی یعنی اللہ مچ نورن فی الحام اے اللہ جو ہے میرے لیے قرار دے ایک نور ایک روشنی میرے گوش میں میرے گوش میں بھی ایک روشنی قرار دے معنی یوں بن جائے گا یہ اللہ پرور دگار میرے گوش میں بھی ایک نور یعنی روشنی قرار دے جو انسان کی جسم کا عمدہ حصہ گوش پر مبنی ہے اگر یہ حصہ نورانی ہو جائے تو سارا جسم جو ہے نورانی ہو سکتا ہے اس لیے گوشت کے نورانی ہونے کا اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاں اللہ مج علی نورن اے اللہ قرار دے ایک نور جو ہے ایک روشنی فی لحمی میرے گوشت میں بھی ایک نور قرار دے ایک روشنی قرار دے اس کے بعد دعا نمبر آدمی میں وہ نوراً فی دمی یعنی اس کا جوڑ بھی وہی ساقت یعنی اللّہ مج علی نورن فی دم ہے جملہ پورا یوں ہو جاتے ہیں اللّہ مجل اللہ قرا دے میرے لے ایک نور ایک روشنی فی دم فی ان میں دم دم, دم اس میں دم دمن الگ لفظ یا الگ لفظ ان کی جم دماغ ناتا خون بلٹ انگلش میں اردو میں خون کے معنی میں تو دم یہ کے معنی کیا بن جائے گا وہ یعنی نوراً فی اللہ من چالیہ نوراً فی دم ایسے جملہ یوں بن جائے گا اے اللہ ایک روشنی قرار دے میرے لیے ایک روشنی قرار دے فی دم میرے خون میں میرے خون میں بےغ نون روشنی قرار دے اس کا فیل جو ہے دمی ید یدم دمن دمین دمین یہ سارے سے استعمال ہوا ہے اس کے معنی خون آلود ہونا خون ٹپکنا خون زخم سے خون نکلنا یہ سارے معنی کے لیکن جو دعا میں جو دم ہی ہے اس کے معنی میرے خون میں میرے خون میں یوں معنی ہو جائے گا تو ترجمہ یوں ہو جائے گا پروردگار اللہ الحمد علی نور الفی دمی بانی منجے گا ایک نور یعنی روشنی میرے لے میرے خون میں قرار دے ہاں جی ایک روشنی میرے لے میرے خون میں بھی قرار دے جس طرح باقی اعضاء قرار دیں خون میں بھی قرار دے تو توضیع خون میں ایک نور قرار دینے کی دعائش لئے ہیں جی یہ دعاش لیے ہیں چونکہ انسانی جسم کے تمام اعضاء کے حیات و بقا و سلامتی خون سے وابستہ ہے یہ آج کل کے میں ڈاکٹری اصول میں سب جانتے ہیں جسم سے خون ختم ہو یا مر جاتا ہے انسان تو تمام اعضاء کے حیات زندگی سلامتی خون سے ہے ہاں تو جس عضو میں خون نہ ہو وہ بے جان ہو جاتی ہیں اور وہ کارنے کے ہی قابل رہتے ہیں لہٰذا جب آپ کے خون میں نور ہدایت ہوں گے خون کے اندر روشنی ہے نور ہدایت ہوں گے تو تمام اعضاء جو ہدایت کے ساتھ زندہ ہوں گے جب آپ کے خون میں جو ہے نور ہوں گے نور ہدایت تو تو وہ نور ہدایت تمام خون میں گھومے گا چلے گا جاری ہوگا تو تمام آزاد جو ہیں ہاں جے ہدایت کے ساتھ زندہ ہوں گے تمام آزاد ہدایت کے ساتھ زندہ ہوں گے اور آپ کو راہد میں معاون میں مددگار ہوں گے اس لیے یہ دعا فرمایا کہ اللہ مچ علی نورانشیدہ میں اے اللہ ایک روشنی ایک نور میرے خون میں بھی قرار دے اللہ میرے لیے ایک روشنی ایک میرے نور دو خون میں بھی قرار دے کیونکہ پورے جسم خون مسلسل پورے جسم میں گمتا رہتا ہے تو جسم کی ظاہری سلامتی بھی خون سے ہے تو اس طرح اس کے اندر جب نور کے ساتھ ہوگا تو باطنی سلامتی بھی آپ کو خون سے خون کی توسط سے حاصل ہوگا تو اس طریقے سے آپ ظاہرین بھی سلامت ہوں گے اور باطن بھی سلامت ہوں گے آپ کا ظاہر باطن دونوں سلامت ہوگا اس لیے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے اے اللہ میرے لیے قرار دے ایک روشنی ایک نور میرے خون میں نواں دعا ہے وہ نورن فی مخی اس کا تعلق شروع سے آئین اللّہ مج نورن فی مخی اے اللہ قرار دے میرے لیے ایک نور فی مخی مخ جو ہے مخن سے اس میں بھی یا میرا میرے کے معنی میں ہے اور مخن جو ہے دماغ اس کا معنی ہے تو دماغ کا معنی کہ ہر چیز کا خالص معنی کیا ہے جوہر ہر چیز کی جوہر حقیقت اور دماغ کا اگلا حصہ جو سمجھنے والا حصہ اس کو بھی مکھ والا اس کا جمن جو ہے مخاخ لکھا تو یہ دعا جو ہے یعنی اس میں کئی معنیٰ ہو گیا دماغ ہر چیز کا خالص جو ہر دماغ کا اگلا حصہ تو اس دعا میں جو ہے اس دعا میں جو آیا ہے اس دعا میں مخ سے مراد جو ہے اس دعا میں دماغ کا معنی درست ہے مخی یعنی میرے دماغ مخی میرے دماغ میں نورن فی مخی فی نورن فی مخی تو پھر مخی یعنی میرے دماغ میں پرور نگ دماغ میں بھی ایک نور کرا دے اللہ مچ علی نوراً مخلہ میرے لیے ایک نور قرا دے میرے دماغ میں بھی تجربہ دماغ میں بھی ایک نور یعنی ایک روشنی کرا دے اب دماغ میں بھی ایک روشنی کرا دے نعا کی کیوں کریں تو اس نور سے جو ہے مراد جو ہے یہاں پر میرے دماغ نور کرا دے اس نور سے مراد جو ہے نور ہدایت ہے ظاہر وہاں ایک بلب روشن کرے لاٹو روشن کرے اگربتی موم بتی روشن کرے ایسا مراد نہیں ہے تو اللہ میرے دماغ میں بھی ایک نور قرار دے یعنی اللہ جو ہے میرے دماغ میں ایک ہدایت کی روشنی جو ہے وہ روشن کرے ایک نور ہدایت میرے دماغ کے اندر روشن کرے ہاں جی اور دماغ ہی آپ کو پتہ ہے جو ہے ہاں جی اس نور سے مراد نور ہدایت ہے اور دماغ میں اور دماغی جو ہے مرکز ہے فکر و تدبر ہے آپ کو پتہ ہے دماغی, من دماغی مرکز فکر و تدبیر ہے اور انسان جو ہے انسان کا فکر و سوچ اگر اچھا ہوگا تو جو ہے فکر اچھا ہوگا تو یقیناً اچھا حکم اور اچھا فیصلہ وہاں سے صادر ہوں گے انسان کو سیدھے راستے پر ہونے کے لیے فکر و سوچ کا صحیح ہونا اور آئراض پر ہونا نہایت لازم ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کا جو ہے فکر و سوچ منفی ہو غلط سوچتا رہتا ہو لیکن اس کا کام عمل اچھا ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسا سوچ اور فکر ہوگا ایسے اس کا عمل ہوگا اس کا کردار ہوگا اس کا رفتار گفتان ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ پرور پر پر پر دگارہ میرے دماغ و منبئی فکر جو کہ دماغ ممبئی فکر ہے میرے دماغ و ممبئی فکر میں ایک نور قرار دے تاکہ ہمیشہ صحیح فکر کریں اور اس کے نظرے میں تمام اعضاء و جوارف بھی صحیح اور سیدھے راہ پر گامزن ہوں تو لہذا چونکہ مرکز حکم دماغ ہے دل ہے تو دماغ اور دل کے اندر نور ہوگا نور ہدایت ہوگا اور اللہ کی ہدایت کی روشنی ہوں گے تو یقیناً جو وہاں سے جب حکم صحیح ہوگا تو آزا و تو صحیح رخ چلے گا ہاں آپ اور مجھے اس چیز کا یقیناً احساس ہے کہ ہمارے ہاتھ کا کوئی حکم نہیں ہمارے پیر کا کوئی حکم نہیں آنکھ کا بھی کوئی حکم نہیں کان کا بھی کوئی حکم نہیں یہ سب خدمت گزار ہیں یہ سب خادمین ہیں جسم کے خادم لوگ ہیں لہٰذا اگر یہ دماغ آپ کا صحیح ہوگا دل صحیح ہوگا وہاں سے صحیح حکم شادر ہوگا تمام اعضاء کو تو تمام اعضا صحیح رخ پہ چلیں گے اگر دماغ سے کسی دماغ اور دل حکم کرے کسی غریب کی مدد کرو آزار غریب کی مدد کی طرف حرکت کریں گے اگر دماغ اور دل جو ہے کسی مسجد کی تعمیر و مرمت میں مرضی کی تعمیر و مرمت میں کسی ہسپتال کی خیراتی تعمیر مرمت میں کسی بھی اچھے کام کی تعمیر مرمت میں حکم کریں تو آزا اسی کے لیے حرکت میں گے لیکن خدا نخوستہ دماغ جو ہے اور دل غلط چیز کا حکم کرے تو آذا اس رخ پر چلے جاتے ہیں اس رخ پہ اس کا خادم بن جاتے ہیں لہذا جو ہے ہماری یہ دعا نہیںت عام ہے کہ اللہ مچ علی نورن فی مخی و نورن فی مخی اللہ میرے دل و دماغ میں بھی ایک کرا دے کیونکہ مرکز سوچ و فکر و تدبر احبان صحیح سوچے گا تو صحیح حکم صادر ہو صحیح سکون دادر ہوگا اعضا سارے صحیح راستے پر چلیں گے اس لیے اللہ سے دعا کریں و نور عنفی مخیر اور دعا نمبر دس جو ہے اس پیراگراف نمبر نو کا و نور عنفی یعنی یہ بھی مقبول سے مربوط ہے یعنی الحمد علی نور عنفی اضامی یوں ہے اے اللہ قرار دے میرے لے ایک نور ایک روشن فی اظامی عین توضاء ہے نہیں جی تو اظامی میں اس میں بھی اضام ہے اور یہ الگ ہے ہاں جی اظام کا ایک معنیٰ کیا ہے ازمن سے اضام الزمن کی جمع ہے یہ اظام الضمن کی جمع ہے ہاں جی میں ہے اور یہ سے ہے تو اس کے محرط اضمن ہے ہاں جی، ازمن ہے اور ازمون کی جمع ہے یہ ہمارے پورا جو ہے یہ تو آج ہے اللہ علی فی اظامِ تو نظام العضم کی جمع اور ازمن کے معنیٰ یعنی عظم از الظام جو میرے ہڈیوں میں اظامی میرے ہڈیوں میں اے اللہ ایک نور کرا دے میرے ہڈیوں میں فی اظامی یعنی میرے ہڈیوں میں میرے ہڈیوں میں تو تجمہ یوں بن جائے گا اللّہ مت علیہ نور الفی اضامی یعنی پرور غارب میرے لیے میری ہڈیوں میں بھی ایک نور یعنی روشن قرار دے چونکہ ہڈی جو ہے جو سب کا اہم ترین اضاء ہے حصہ ہے تو پروردگار تجمہ مجھے میرے لیے میرے ہڈیوں میں بھی ایک نور یعنی روشنی قرار دی تو یہ بات واضح, واضح واضح ہے کہ انسان کا پورا جسم جو ہے اس کے ہڈیوں پر کھڑا ہے یعنی پورا جسم ہڈیوں پر کھڑا ہے آپ مجھے پتا ہے ہڈیاں نہ ہو تو جسم ایک گوشت کے طرف نیچے پڑا رہے گا اگر ہڈیاں نہ ہوں تو باقی آزاد تو گوشت کے ایک لوٹھڑے کی مانن زمین پر پڑا رہے گا اور اس میں کوئی تو سکنا تو انسانی جسم کا حاصل ڈھانچہ ہی ہڈیاں ہیں لہذا اس حصے کا نورانی ہونا اور اس اور راہ ہدایت پر ہونا نہایت ضروری ہے نہایت جو ہے نہایت ضروری ہے نہایت ضروری ہے گوشت تو ہڈی کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے ہمیں پتہ ہے گوشت ہڈی کے اوپر چڑھتا ہے اصل چیز تو ہڈی ہے ٹھیک ہے اصل چیز تو ہڈی ہے جب اصل ڈھانچہ نورانی ہوں گے جو کہ ہڈیاں ہیں اور رائے راز پر ہوں گے تو باقی عزائے بدن بھی رائے راس پر ہوں گے ہاں اگر ہڈی ٹیڑھے ہوں ہوں گے اور رائے راستے سے منحرف ہوں گے تو یقیناً باقی اعضا بھی منحرف ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ سے ہمارے ہڈیوں میں بھی ایک نور قرار دینے کا اس دعا میں درخواست ہے اور یقیناً یہ نہایت ہی اہمیت کے قائل اذان کرامی تو اس دعا میں مجموعی اور پر جو آج کے دعا میں کہ اے اللہ جو ہے میرے گوش میں ایک نور قرار دے اے اللہ میرے خون میں ایک نور خون میں بھی اگنور کرا دے اے اللہ میرے دماغ میں بھی ایک نور قرار دے اور اے اللہ میرے ہڈیوں میں بھی ایک نور قرار دے تو نہایت ہی تمام اعضاء و جوارح کو آپ کا نورانی بنتا جا رہا ہے تو تمام اعضاء و جوارف میں نور آ جائیں گے تو اس انسان کا پورا وجود ہی نور بن جائے گا میرے دو اللہ تعالی ہم سب کے ان داؤں کو پورے خلوص سے کرنے کی توحیعتہ فرما اور ہم سب سے قبول فرما امین رب اللہ